آگے جی صورت حاق کا ربط سورہ حاق کا بال توحید و رسالت کے بعد اب منکرین کے لیے تقریبات کا بیان پہلی صورت میں مجازات جانتا اب اس میں مجازات کی تحقیق اس کا وقت اور واقعات مذکور ہیں الحاق کا الحاق کا تحقیق کیا لکھو قیامت کا ثابت ہونا تحقیق کی قیامت ثابت ہونے والی مال کا کیا ہے ثابت ہونے والی اے اس کے نیچے لے کھولو استفامات برائے تحویل اس قسم کے استفامات آئیں گے یہ استفامات کس کے لیے ہیں تحویر کے لیے ڈرانے کے لیے استفامات برائے تحویر کہ ملحا کا بما کا ملحا کا یہ سارے استفامات بر تحویل ہیں ثابت ہونے والی کیا ہے ثابت ہونے والی کس چیز نے جتلایا تو اس کو کیا ہے ثابت ہونے والی یہ سارے استفامات بر تحویل ہیں کزاب بد سمود واد میں کاریا دنیاوی نمبر ایک دو دو اکٹھے آ گئے تخویف دنیاوی نمبر ایک دو, دو جٹھلایا سمود نے اور آدنی ساتھ کھڑکھا نے والی تھے کار کھڑ کڑا والی تھے وہ بھی جو بڑا حادثہ ہوتا ہے تو تمہارے کانوں کو کھڑکھا دیتا ہے یا نہیں کھڑکھا دیتا ہے جنہوں نے جٹھلایا ساتھ کھڑکھا نے والی تھی امبا سمور پیر پر سمور تو حالات کیے جائے ساتھ ایسے آواز کے جو حج سے نکل جانے والی تھی تاخ من ایسی آواز جو حج سے نکل جانے والی تھی جس کو کیا کہتے ہیں جی سہا بھی کہتے ہیں چنگھار بھی کہتے ہیں اس کے ساتھ ہلا کے سب رہے آج تو پد ہلا کیے گئے ساتھ ہوا تیز کے تند کے سر سر من تیز آتیا من تم کند ہوا کے مسخر کر دیا اس کو اللہ نے ان کے اوپر سات راتیں اور آٹھ دن ایک بدھ کی صبح کو چلی دوسرا بدھ کی شام کو ختم ہوئی تو درمیان میں راتیں سات آتی ہیں دن کیا ہو جاتے ہیں خصومن وہ, وہ کاٹنے والی تھی یعنی ایسی تیز ہوا تھی نا کہ لوگوں کو کیا کر دیتی تھی گرد نے کاٹ کے ایسے رکھ دی تلوار کرنے کا والی تھی پر دیکھتا تو قوم کو اگر تو ہوتا نا وہاں تو دیکھتا قوم کو ان دنوں اور راتوں کے اندر گرے ہوئے سرا جمع سری ان کی جیسے کتیل ان کی جمع قتل آتی ہے گرے ہوئے وہ ایسے گرے پڑے تھے نا جی قوم یاد کے تھے قد بڑے بڑے ایسے گرے جیسے کھجور گری پڑی ہوتی ہیں کیا بڑی بڑی کھجوریں اندر سے کھوکھری کھجوریں بھی کھوکھری گویا کے وہ تلنے ہیں کھجوروں کے ایسی کھجوریں جو کہ کھوکھلی یا گرنے والی دونوں مان جاتے ہیں خاویہ منہ گرنے والی بھی کھوکھلی پس کیا دیکھتا ہے تو واسطے ان کے ان باغ باقی افس ہے اور اس کا موصول کیا ہے جی نفس کوئی نفس باقی رہنے والا یہ تخویب دنوی کے نمونے کتنی ہو جی ایک اور دو اب لکھ لو جی نمبر تین تخبی دنوی نمبر تین تیسرا نمبر اچھا جی اور آیا فرعون اور وہ لوگ جو اس سے پہلے تھے فرعون سے پہلے وہ بھی آئے جی؟ والفات یہ نمبر کتنی جی چار تبھی اور الٹی ہوئی بستیاں یہ کیسی بستیاں دی قوم لوگ یہ بل خاتیہ ساتھ بڑے گناہ کے انہوں نے بڑے گناہ دیے اس کی تشریح ہے پس بے فرمانی کی اپنے رب کے رسول کی پس پکڑا ان کو پکڑنے سخت ہیں اتنا لمبا تغذہ کے نمونہ تقریب کا کتنا جی پانچواں بھائی بے شک ہم نے جبکہ جوش مارا پانی نے سوار کیا ہم نے تم کو چلتی کشتی میں کہ نو علیہ السلام کے وقت تاکہ کریں ہم اس معاملے کو واسطے تمہارے یادگار کہ نو علیہ السلام کا ہم نے نجات دی قوم کو غرب کر دیا کہ تمہارے لیے نمونہ عبرت ہے تاکہ کر دیں ہم اس معاملے کو واسطے تمہارے یادگار اور نمونہ عبرت اور یاد رکھیں اس کو وہ کان جو یاد رکھنے والے ہیں جنہوں نے بات سنی اور یاد کیا یہ کتنی آگے جنہوں نے تخویر کے آگے احوال قیامت آمد دنیاوی کے بعد وہی اخروی احوال کی آمد پر جب پھونکا جائے گا سور کے اندر واحدہ یک تو واحدہ یق بارگی پوکنا اولاحدی وہ ہو ملا تلار اور اٹھائی جائے گی زمین اپنے مرکز سے پہاڑ بھی اٹھائے جائیں گے ری دیا جائے گا کہ ری دارے دار دکھا تھا کوٹ دیے جائیں گے یک بار کی اور ری داردا ہو جائے گا اللہ وطبار. پس اس دن واقع ہو جائے گی واقع ہونے والی کیا اور پھٹ جائے گا اسمان بس وہ اس دن بالکل کمزور ہو جائے گا بھائی یہ چھت جو گرے اور آدمی کے اوپر ہوں تو دیوار کے اوپر آ جاتے ہیں کنارے پہ یا نہیں بھئی چھت گر رہی ہو کنارے پہ آ جاؤ دیکھو جی بس وہ آسمان کمزور ہو جائے گا اور فرشتے کس پہ آ جائیں گے رابطہ اور جایا کناروں کے اوپر اور اٹھائیں گے تیرے رب کے عرش کو اپنے اوپر اس دن آٹھ فرشتے اب چار فرشتے اٹھاتے ہیں کدنی آ تو اللہ تبارک و تعالی اس دن جلال ربانی ہوگا عظمت کی شان ہوگی شان جلال ظہور کرے گی تو آٹھ اٹھائیں گے یوم دن اس دن پیش کیے جاؤ گے تم اللہ کے دربار میں نہ پوچیدہ ہوگی تم میں سے کچھ بات فاموت یا بشارت پس جو دیا گیا نہ میاں مال دائیں ہاتھ میں بس وہ کہے گا ہا امو ہا امو جو ہے اسم فیل ہے بمانے امر حاضر اسمایا فال جانتے ہو نا بانے با امر حاضر بمان فیل ماضی تو ہا مو بم نے تالو جس کا نام ہے مال دائیں ہاتھ میں آئے گا نا وہ کہے گا او oh, بھے او oh, بھاگ اک کتاب دیا پڑھو میرے نام امال خوشی دے کہے گا انی زنان تو میں نے یقین کیا تھا دنیا میں کہ میں ملنے والوں ہوں اپنے حساب تو میں منکر نہیں تھا پس وہ ہوگا بیچ ایش پسندیدہ گئے پی جنت نالیا بحشت بری کے اندر کطوف ہوا دانیا کہ اس کے پھل قریب ہوں گے قریب کا من بھائی اشارہ کریں گے سامنے آ جائیں گے یوکالو لحم کہا جائے گا ان کو کھاؤ پیو خوشگوار بیما اصلاح تم سب بھی کرا بس سب اب اس کے, کے کر چکے تھے تم ایام گزشتہ کے اندر نیتی بامبا من ارتیا انجام مجرمی جو دیا گیا نہ مائے امال ہاتھ میں وہ کیا کہے گا حسرت مجرمی یا لہتا نہیں کاش کہ میں نہ دیا جاتا نہ میں اور نہ جانتا میں کیا حساب ہے میرا نہ میرا نہ مائے آتا نہ حساب جانتا میں یا لہتا کا کہ ہوتی پہلی موت ہی خاتمہ کرنے والی بالکل میں اٹھتا ہی نہیں مٹھی ہو جاتا ہو جاتی پہلی موت خاتمہ کرنے والی نمالیا. میں کروڑ پتی تھا ارب پتی تھا خاتمال میرے کام آیا نہ کام آیا مجھ سے مال میرا خالاک سلطانیہ ہلاک ہوگی مجھ سے سلطنت میری جس بادشاہی شاہی کہ میں لڑتا تھا وہ بھی ہلاک ہوگی مجھ سے سلطنت خود ہو فلو یکالو یکالو نے خاگن جہنم جہنم کے جو دروغے ہیں نا ان کو کہا جائے گا پکڑو سردار صاحب کو بادشاہ سلامت کو پکڑو اس بائیمان کو پہ ہو اس کو توک لگا دو اے ایسے ہاتھ گردن کے اندر ڈال کے لوہے کا توک لگا دو تو لگا دو پھر جہنم کے اندر اس کو رسید دلی کے داخل کر دو سمت کی سلسلہ تین پھر بھی زنجیروں کے جن کی پیمائش ہے ستر ستھر اس کو جکڑ کہ کی کی طرح کی طرح دوکڑا رہے ان کا اسباب عذاب اس عذاب کے اسباب یہ ہیں کہ بالکل بے ایمان کا ایمان نہیں تھا اس کے اندر بے شعل تھا نہ ایمان لا عظیم ساتھ اللہ کے نمبرے ولا یہ نمبر دو نہ برنگیفتا کرتا تھا ترغیب دیتا تھا اوپر کھانے دینے مسکین کے یہ نمبر دو آ گیا جی اس واضح صلاح بس نہیں واسطے اس کے آج کے دن یہاں کوئی حمید کوئی دلی دوست اور نہ ہی کوئی کھانا مگر سلینگ سے کھانا ہے کیسے جی رسلین کہتے ہیں دوستیوں کی پی اور دوستی جلیں گئے تو ان کا خون اور پی جو نیچے گرے گی وہ پلائی جائے گی اس کو دھون کہتے ہیں مگر دھونکہ نہیں کھائیں گے اس کو مگر بڑے بڑے گنا گار پلاؤ رو بیا نے ہے یہ تھا نا کہ یہ بےمان آدمی تھا نہ اللہ کے ساتھ اس کا ایمان نہ قرآن کے ساتھ ایمان اب صداقت قرآن بیان کی جا رہی ہے فرمایا پس قسم چاہتا, اٹھاتا ہوں میں ساتھ ان چیزوں کے جن کو دیکھتے ہو تم اور ساتھ ان چیزوں کو جن کو تم نہیں دیکھتے بھائی دنیا کے اندر بہت سی چیزیں ہیں ہمیں نظر آ رہی ہیں اور بہت سی چیزیں ہمیں نظر نہیں آتی فرشتے نہیں نظر آتے جات نہیں نظر آتے باقی بھی کافی اللہ کے مخلوق ہے ہمیں نظر نہیں آتی تو یہ دو قسمیں اٹھائی گئیں اور آگے سداقت قرآن دعوی ہے غور کرنا دعویٰ کیا ہے صداقت قرآن اور قسمیں یہ دو اٹھائی گئیں ان کا کیا تعلق ہے صداقت قرآن کے ساتھ ان کا تعلق یہ حضرت غور کرنا قرآن اللہ کی طرف سے کون لے تھا جبری جبریل نظر آتا تھا نہیں لیکن کس کے اوپر لے آتا نبی کریم صلی اللہ آپ تو نظر آتے تھے نا تو اس فرمایا کہ ایک ایسی چیز ہے جو نظر نہیں آتی کون واسطہ تنظیم جبریل وہ بھی پاک ہے معصوم ہے جو نہیں بولتا اللہ کا سچا فرشتہ ہے اور جو نظر آتا ہے یہ بھی اللہ نے کہا ہے سچا ہے وہ بھی سچا یہ بھی سچا تو قرآن سچا لو بھیجنے والا اللہ ہے لے آنے والا سچا جیس پہ اترا ہوئی سچا قسم اٹھاتا ہوں ساتھ ان چیزوں گئے جن کو دیکھتے ہو جن کو نہیں دیکھتے ان نہ ہوں نقول کریں قرآن بے شک یہ البت کلام ہے اس کا صدی جو مذہب ہے کون کو جبری لا غما ہو شاعر نفی نہیں یہ قرآن قول شاعر کا کبھی لمبا دو میں قلیل بنے ادیم نہیں مان لاتے تم بلا بقول کاہ نفی کہانات نہ کاہن کا قول ہے تم سمجھتے نہیں بل تنزیلوں میں رب العالمین یہ بل کا لفظ ہے مقدر نہ شاعر کا کلام ہے نہ کاہن کا کلام ہے اللہ کا کلام ہے بل کے نازر شدہ رب العالمین سے ولا و علینا علیہ نا دلیل اقلی ہے برائے صداقت قرآن دلیل اقلی برائے صداقت قرآن فرمایا یہ قرآن میں نے نازل کیا ہے اللہ فرماتے ہیں اگر محمد کریم اپنی طرف سے قرآن بناتا میرے اوپر جھوٹ باندھتا تو قانون ہے دروغے رانا بادشاہ فروغ قانون کیا ہے دروغے رانا وہ مسائل قذاب کی نبوت چلی کیا دنیا کے اندر جتنی متنبی جھوٹے نبی ہیں ان کی نبوت چلی یا نہیں چل سکتی اگر یہ بھی میرے اوپر جھوٹ بولتے تو میں اس کی نبوت کو نہ چلنے دیتا بلکہ کیا کرتا یہ مول صاحب میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں میرا بایا ہاتھ تو ان کا کیا ہوگا پتا ہی دائیاں ہاتھ ٹھیک ہے نا تو جو قاتل کسی کو قتل کرتا ہے نا تو ایسے قتل کرتے تھے جلاد بھی کہ بائیں ہاتھ سے پکڑتا اس کے دائیں ہاتھ کو ایسے جھٹکا دے کہ ایسے تلوار مارتا ایسے جھٹکا دے گے تلوار تو حضرت فرماتے ہیں پرور جگا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے اوپر جھوٹ باندھتا کہ ایسی اسبت کرتا بناتا قرآن خود اور جھوٹ باندھتا تو میں اس کے دائیں ہاتھ سے پکڑ کے جھٹکا دے کے مار دیتا ایسا اس کے وجود کو بھی ختم کر دیتا یا محمد کریم ٹھیک ٹھاک ہیں آپ کی نبوت کا چرچہ بڑھ رہا ہے اسلام بڑھ رہا ہے تو آپ سچے نبی دیا اور کرو لگ بلاؤ تو والا اگر جھوٹ بات باندھتا ہمارے پر بعض بات ہوتا کل تو کل باز کا باندھتا پھر بھی ہم اس کو یہ دیتے اور البتہ پکڑتے اس کے دائیں ہاتھ کو آپ سمجھ آ گیا پھر کاٹ ڈالتے اس سے شاہ کو پس نہ ہوتا تم میں سے کوئی ایک اس سے روکنے والا وائل تسکر تل یہ قرآن تنزیل بھی ہے اللہ کی طرف سے نصیحت ہے متقین کے لیے مستفیدین کے لیے یہ مستفیدین لکھو وعید محرومین متقین کے لیے نصیحت ہے محرومین کے لیے وعید ہے بے شکم ہم یقیناً جانتے ہیں کہ بے شک بعض تم سے مقصدیاں جٹلانے والے نبول کافری سمرائے تقزی بے شب یہ قرآن سبب ہے ارمان کا کافر ہے آج نہیں مانتے قرآن کو کل کیا کریں گے ارمان کریں گے کاش کے ہم مانتے وائلحق کو یقین بے شاع قرآن البتہ تحقیقی اور یقینی بات ہے تو سب فکر عظیم دعو سورہ بس تصویر بیان کر ساتھ نام ربا کریں گے جو عظیم و شان ہے ادھر ایک بات میں کرنا چاہتا ہوں کہ مرزا قادیانی نے یہاں سے دلیل پکڑی ہے اور مرزے نے یہاں سے دلیر پکڑی ہے. وہ بھی کہتا ہے کہ اگر میں جھوٹا نبی ہوتا تو اللہ تعالی مجھ کو جا کر دیتا تباہ کر دیتا جب میں زندہ ہوں تو سمجھو میں جھوٹا نبی نہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ صاحب بہادر کی موت ٹٹی خانے میں واقع ہوئی جب مولانا سناولا امرت سری کے ساتھ مبالا کیا نا تو چاند دن بعد حضرت صاحب کی موت کہاں واقع ہوئی لاہور کے ٹٹی خانے میں اس کو بھی چھوڑو لیکن صحیح صحیح جواب مجھ سے سنو غور کرنا ایک پاکستان کا بادشاہ ایک ہے یا بہت ہے پاکستان کا بادشاہ ایک ہے یا بہت ہے ایک ہے نا اچھا جی دی. اب دیکھو حضرات پاکستان کا بادشاہ ہے وہ کسی وزیر کو سمجھے جی کسی وزیر کو عہدے سے سبق دوش کر دیتا ہے کسی وزیر کو عہدے سے سپرد دوش کر دیتا ہے لیکن چند دنوں کے بعد اس کو پتہ چلتا ہے کہ وزیر جو ہے لوگوں کو کہہ رہا ہے کہ میں کیا ہوں جی باقاعدہ کیا ہوں وزیر ہوں صدر کے احکامات ہیں میرے پاس میری وزارت ہے میں پکا ہوں یا ہوں یوں اور صدر کو پتہ چلتا ہے کہ میں نے تو اس کو علیحدہ کر دیا کہ جور بول رہے وزارت کا تو اس کو پکڑ کے پھانسی پہ لٹکائے گا یا نہیں لٹکا دے گا لیکن ایک بھنگی ہے پاگل وہ کہتا پھرتا ہے میں وزیر میں وزیر میں وزیر تو بادشاہ اس کو بلائے گا جتنا ہے ایسے بھاگتا ہے بکواس کرتا ہے تو مرزا غلام مد کی اس بھنگی بھنگی کی طرح سمجھ لوں یہ بکواس کرتا میرے تو اللہ تبارک و تعالی دیتے ہیں جیسے شیطان کو محلت دیتی ہے نہیں ایسا بابا جو کام کا آدمی ہوتا ہے نا کام کا آدمی وہ اگر اونچی بات کرے جھوٹ بولے تو سزا اسی کو دی جاتی ہے سندے کا آپ دیکھو ولیر تھا اچھا تھا سارا کچھ تھا لیکن بادشاہ کی طرف ایک جھوٹی نسبت کر دی تو اس نے فلاں فلا میرے ضمین اس کو پھانسی لٹکائی جاتی ہے جس کو آج تک کو ہی نہیں ملا بکواس کرتا رہتا کیا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 اس کے علاوہ اس ویب سائٹ پر آپ سن سکتے ہیں ممتاز علمائے کرام کے اصلاحی بیانات ڈبلو من ڈبلو ڈاٹ لقد اسلام القمر www.shahideislam.com